اس اعتبار سے ان دونوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ جب حضور ہمارے آئیں گے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے اصل میں شہد جو ہے اس کا معاملہ ہوتا یہ کہ جس علاقے کا شہد ہوگا وہاں جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور اسی سے شہد کی بکیاں جو ہیں وہ اب کشید کر رہی ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے اگر کسی میں کوئی ہیک جسے ہم کہتے ہیں کوئی بساند یا کوئی اس طرح کی ہلکی سی کوئی بو ہے تو وہ شہد میں بھی آ جاتی تھی تو مغافیر ایک بوٹی کا نام ہے اور اس سے جو شہد کشید ہوتا تھا یا اس علاقے سے جو شہد آتا تھا اس میں وہ ہلکی سی دسانگ ہوتی تھی تو غالباً یہ شہد جو ہے اسی نوعیت کا تھا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے تو جب یہ بات ہوئی تو حضور نے قسم کھا لی کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہوتا رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ شہد استعمال نہیں کروں گا بہرحال یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ دونوں کا ہی امکان موجود ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا صحاب تو یہ دوسری روایت یا پہلی نہیں ہے البتہ بعض روایات میں اشارہ ایسا نکلتا ہے کہ جس سے اس کی طرف بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی بدل پیدا ہو جاتا ہے دونوں چیزیں اصلا مباح اس پر جب حضور نے قسم کھا لی تو اب گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ آپ کو ٹوکا جا رہا ہے یا یو النبی نبی یو لیما تو ہر رما اللہ اللہ کا تب تغی مردات آزواج غفور الرحیم اے نبی کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اب یہاں میں اضافہ کر رہا ہوں اپنے اوپر اس لیے کہ یہ حرام کر دینا جو ہے مستقل شریعت کے رابطے اور قانون کے اعتبار سے نہیں تھا کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں وہ شے ماح اللہ لک جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے مل کے یمین سے تبکو کرنا یہ بھی جائز ہے حلال ہے فن نہ ہو ملومین اسی طریقے سے یہ شہد کا کھانا یہ بھی حلال شے ہے اس کا استعمال کرنا اس پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہ کہ چونکہ ایک تو یہ کہ شفقت حضور کا مقام پھر خاص طور پر یہ کہ جذبہ محمود ہے تب تغیم ارداد ازواجک یہ جذبہ جو ہے یہ کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ جذبہ محمود ہے لیکن صرف یہ کہ تھوڑا سا حد اعتدال سے تجاوز ہو گیا ہے بلّہ بل غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم قد فرب اللہ تخلق مانکم اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے اپنی قسموں کا کھولنا حلال کرنا حل کہتے ہیں کسی شے کو کھول دینا عقد کہتے ہیں باندھنا اسی لیے ارباب حل و عقد جو وہ جو کسی ادارے میں کسی قوم میں کسی معاشرے میں جو لوگ فیصلہ کن اہمیت کے حامل ہو جس چیز کو چاہے کھول دے جس چیز کو چاہے باندھ دے تو حل و عقد کہلاتا ہے تو حل جو ہے اس کے معنی ہے کھول دینا تو تاہلتا مان کم اپنی قسموں کا کھول دینا یہاں میں ذرا یس کر دوں کہ اس میں بہت بڑا تسامو ہوا ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے اور انہوں نے ترجمہ کر دیا اللہ نے فرض کر دیا ہے تم پر اپنی قسموں کا کھولنا یہ بڑا غلط ترجمہ ہے فرضا لک آیا ہے یہاں قد فرض اللہ لکم اگر یہاں آلہ ہوتا تو کسی شے کی فرضیت ہوتی یہاں ہے فرض اللہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے اس سے مراد ہے کہ اللہ ایک قاعدہ دے چکا ہے قانون آ چکا ہے یہ سورہ معاہدہ کی چنانچہ باقی تمام مترجمین نے ترجمہ یہ کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے راستہ مقرر کر دیا ہے طریقہ کھولنے کا قسموں کو اگر کھولنا ہو تو اس کے لیے کفارے کی شکل اللہ جو ہے وہ طے کر چکا ہے چنانچہ یہ سورہ معیدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر یہ پورا قاعدہ بیان ہو چکا ہے وہاں فرمایا گیا کہ کچھ تو لغم قسمیں ہوتی ہیں جو انسان بغیر کسی ارادے کے ایسے ہی میں خاص طور پر چونکہ یہ تقیہ کلام ہے ولّہ بلّہ کے بغیر ان کا جملہ کوئی شروع ہی نہیں ہوتا ہر جملے سے پہلے واللہ یا بلہ ہوگا تو یہ در حقیقت قسم کھانے کے لئے نہیں ہوتا یہ ان کا ایک اسلوب کلام ہے انداز گفتگو ہے اس کو تو کہا گیا تو لغم ہے اس پر تو اللہ تم سے معاوضہ نہیں کرے گا لیکن جو تم ارادہ کر کے قسم کھا لو اب اس کو اگر کھولو گے تو اس کا کفارہ ہے تو یہ ہے در حقیقت جو سورہ معاہدہ کی آیت نمبر نواسی میں پورا قانون دیا جا چکا ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور یہ بھی سامنے آ جائیے کہ اس سے یہ معین ہو رہا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول کب کا ہے سورہ معاہدہ کے بعد اس لیے کہ وہاں یہ در حقیقت قاعدہ قانون جو ہے کفارے کا وہ بیان کیا جا چکا ہے تو قد فروغ اللہ لکم یہ لام اور علا کا استعمال جو ہے اکثر و بیشتر یہ نظر انداز ہو جاتا ہے میں نے بار عرض کیا ہے کہ یہ دو جو حروف جار ہیں ان سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق وقع ہو جاتا ہے القرآن و حجت القا او علیح کا اب یہاں پر قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے یا تمہارے خلاف دلیل بنے گی تمہارے خلاف استغاثہ لے کر قرآن کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یا تمہارے حق میں سفارش کرے گا تمہارے حق میں شفاعت کرے گا تمہارے حق میں دلیل بنے گا اس دنیا میں بھی دلیل راہ بنے گا اور آخرت میں بھی تمہارا سفارشی بنے گا اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا اے اللہ یہ اپنا بہترین وقت مجھے سمجھنے پہ صدر سمجھ کرتا تھا پر وردگار یہ راتوں کو کھڑا رہا ہے میرے ساتھ بابن اللہ فتحجت بِهِ ہی ناف اللہ اپنی نیند جیسی عزیز ہے کو قربان کر کے اور اپنی استراحت کا کی قربانی دے کر کھڑا ہوتا رہا ہے میرے ساتھ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے سفارش کرے گا قرآن جیسے کہ رمضان کے ذکر میں اور رمضان میں جو قیام العل ہے اس کے بارے میں وہ حدیث بارہ میں نے آپ کو سنائی ہے حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص سے اسیام و القرآن و یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کے لیے بندے کے لیے کریں گے تو لام کسی شے کے حق کے لیے کسی شے کے لیے افادہ استفادے کے لیے اور علا اس کی ذمہ داری اس کی ریسپانسبلٹی اس کے اوپر فرض ہو جانا اس کی مصولیت ہو جانا تو ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے تو قد فرض اللہ لکم کا ہہلتا اللہ نے تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے قسموں کے کھولنے کا قاعدہ اس کا قانون بیان کر دیا ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہے اگر آپ قسم کھا بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے آپ قسم کھول سکتے اس کا کفارا ادا کیجئے ولہ مولا وہ العلیم الحکیم اللہ تم سب کا مولا ہے اللہ تمہارا پشت بنا ہے تمہارا حامی ہے خیر خواہ ہے مددگار ہے یہ لفظ مولا جو ہے عربی زبان کا واقعہ یہ ہے کہ ہماری زبان کے یہ سارے الفاظ جو میں نے استعمال کیے ہیں جمع کیے جائیں تب کہیں جا کے یہ مفہوم جو ہے اس سے ادا ہوتا ہے لفظ مولا کا ہوا ماؤلا کو تمہارا مددگار تمہارا حامی تمہارا پشت پناہ تمہارا خیر خواہ اور اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گرفت بھی کرتا ہے اگر تو اس کی گرفت بھی تمہاری مصلحت کے لیے اللہ نے تم پر کوئی ذمہ داریاں ڈالی ہیں تو اس میں بھی تمہاری مستحت ہے اللہ نے کوئی چیزیں حرام کر دی ہے تمہارے لیے تو اس میں بھی تمہاری بہتری ہے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اللہ غنی علی عالمین تمام جہانوں سے وہ بے پرواہ ہے وہ بے نیاز ہے اسے کوئی احتیاج نہیں ہے واللہ مولاکم مول کم الحکیم <الْحَكِين> وہ علیم اور حکیم ہے جو بھی اس نے احکام دیے ہیں شریعت کے جو بھی اس نے نظام دیا ہے چاہے وہ آئلی نظام ہو چاہے وہ معاشرتی نظام ہو چاہے وہ جو معاشی احکام ہیں حلت اور حرمت کے وہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی بنیاد پر ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغا کی بنیاد پر ہیں علم کامل اور حکمت بالغا ان دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ ممبا اور سرچشمہ ہے ان احکام شریعت کا قدفرم اللہکم کہ اللہ تعمان کم و اللہ مولاکم وہ علیم الحکیم <الْحَكِين> وہ علیم ہے اور حکیم ہے اب آئیے تیسری آیت کی طرف وہ اسر نبی بعض ازواج ہی حدیثہ اور جبکہ ایک بات راز کے طور پر کہی نبی نے اپنی ازواج میں سے کسی کو بعض ازواج ہی حدیثہ ایک بات ہے یہاں ذرا نوٹ کر لیجیے یہ اسرا اسرہ یوسر و اسرارن کیونکہ میرا یہ نام ہے اس کے حوالے سے ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے اسرا یہاں آیا ہے الہ اسرا اگر بغیر الہ کے ہوگا تو کسی شے کو چھپانا اصرا الہ کسی کو کچھ چھپا کر بتانا بطور راز بتانا خفیہ طور پر بتانا تو اسرار کا جو لفظی معنی ہے وہ یہی ہے کسی شے کو چھپانا یا کسی شے کو بطور راز کسی کو بتانا خفیہ طریقے پر کسی کو اطلاع دینا بطور راز کے لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ ان چند الفاظ میں سے عربی زبان کے جن میں دو مفہوم متضاد بریک وقت موجود ہوتے ہیں لفظ اسرار کا اصل مفہوم تو یہی ہے لیکن جو باب افال کا خاصہ ہے سلب ماخذ اسے کہتے ہیں جیسے فلوس پیسہ افلاس کہتے ہیں پیسہ نہ ہونے کو اسی طریقے سے طاقت طاقت کہتے ہیں کسی کی طاقت نہ ہونے کو اے باب افال سے جب آئے گا وہ عالزینہ یوتی کن حفدیت القام و اگر وہ لوگ جو ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے چاہے وہ مرض کی وجہ سے ہے چاہے یہ شیخ فانی ہے اتنا بوڑھا ہو چکا ہے اتنا ضعیف ہے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ روزہ رکھے گا تو کہیں اس کی موت واقع نہ ہو جائے تو وہاں پہ یوتی در حقیقت اس معنی میں آیا ہے کہ جن کے اندر یہ کیفیت موجود نہیں ہے طاقت نہیں ہے تحمل نہیں کر سکتے روزے کا تو اطاقت جو ہے باب افال سے آیا ہے سلب ماخذ کے طور پر اسی طرح اسرار کے معنی ہے کسی راز کا فاش کر دینا یہ بھی اس مفہوم بیک مق موجود ہے یہ ایک زمانے میں جب وہ سن بیاسی تراسی کا معاملہ ہے میرے سے متعلق بہت سی کنٹروورسیاں پریس میں نہ صرف اس ملک کے پریس میں بلکہ انٹرنیشنل پریس میں بھی بہت سی باتیں چل رہی تھیں اس وقت میرے نام پر بھی ایک بحث چھیڑ دی گئی تھی یہاں اخبارات میں تو اس وقت خود مجھے جو ہے تحقیق پڑی تو لسان العرب کو جب میں نے کھول کر دیکھا تو مجھے ایک طرح کی خوشی ہوئی کہ یہ تو لفظ بہت جامع ہے جو اللہ نے مجھے نام کے طور پر اپنے والدین کے ذریعے سے عطا کیا ہے کہ اس میں دونوں معنی موجود ہیں خفیہ بھی بتانا اور انل اعلان بتانا راز کو فاش کر دینا اس راز کو ایک مرد قلندر نے کیا فاش تو راز کا فاش کر دینا جو ہے وہ بھی اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہے بہرحال یہاں یہ لفظ آیا ہے حدیثہ ایک اور واقعہ ہو رہا ہے اور اس واقعے کے پس منظر میں بھی یہ ہے کہ حضور کی نرمی شفقت رافت رحمت کی وجہ سے ازواج متحرات میں ایک ایسی کیسیت پیدا ہو گئی تھی میں بہت محتاط لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مولانا مودودی نے بعد الفاظ استعمال کیے اور اس میں واقع تن بھی ذرا ان سے یعنی بے احتیاطی ہو گئی اور پھر بعض علماء نے ان کے خلاف مورچہ لگایا انہی الفاظ پر ایک تو انہوں نے لفظ شوخی استعمال کر لیا کہ حضرت عائشہ یا اور دوسری بعض ازواد جو ہیں وہ کچھ شوقی برت لیتی تھیں حضور کے ساتھ ایک لفظ زبان درازی بھی استعمال کر رہی ہے زبان درازی کا لفظ میرے نزدیک شوقی کا لفظ جو ہے وہ تو اتنا ثقیل یا نامناسب نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں اصل میں سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملات جو ہوتے گھریلو زندگی کے اندر شوہر اور بیوی کے معاملات میں نے کئی مرتبہ بات بیان کی ہے کہ ہمارا جو رشتہ ہے حدور کے ساتھ ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے صحابہ کے رشتوں ہمارا تو ایک ہی رشتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہم آپ کے امتی اور دوسرا رشتہ کون سا ہے لیکن صحابہ کا کیا تھا حضرت ابوبکر امتی بھی ہے خسر بھی ہے خسر باپ کی جگہ ہوتا حضرت عمر امتی بھی ہے اور خسر بھی ہیں حضرت عباس امتی ہونے کی حیثیت سے حضور کے تابے ہیں تابے فرمان ہے اتات لازم ہے جو بھی امتی کا کام ہے وہ کرنا ہے لیکن چچا ہونے کے اعتبار سے باپ کے درجے میں حضرت ہم چچا بھی ہیں تو یہ جو رشتے تھے وہاں پر یہ بھی تو بالفیل موجود تھے اس لیے کہ اس وقت تو حدور صرف رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں تھے بلکہ جب آپ سے نفیس موجود تھے تو وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بھی موجود تھے اس حیثیت سے رشتے تھے یہ رشتہ جو ہے چچا بھتیجے کا یہ رشتہ جو ہے داماد کا یہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ہے یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے اسی لیے سورہ حجرات میں ہم چل کر پڑیں گے ان والنفیقم رسول اللہ اے مسلمانوں پیش نظر رکھو اس بات کو چاہے یہ تمہارے بھتیجے ہیں چاہے یہ تمہارے داماد ہیں اور اے نبی کی بیویوں چاہے یہ تمہارے شوہر ہیں لیکن ان کی یہ حیثیت ہمیشہ سامنے رکھو کہ اللہ کے رسول ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری حیثیتوں کی وجہ سے تم کچھ ایسا طرز عمل اختیار کرو جس سے وہ طرز عمل مجروح ہو جائے کہ جو بحیثیت ایک امتی کے ہونا چاہیے تو یہ معاملہ جو ہے صحابہ کرام کے لیے اور جو آپ کے زیادہ قریبی قرابت دار تھے ان کے اعتبار سے بڑا نازک معاملہ تھا تو اب شوہر اور بیوی کا معاملہ ایسا ہوتا آخر بیوی ہے ان کا جو تعلق اجتباجی ہے ان کا جو بھی آپس کا تعلقات ہیں آخر وہ سارے کے سارے ان کے کچھ تقاضے ہیں دل جوئی بھی ہے اور جیسا کہ میں بارہ آرٹ کر چکا ہوں گھریلو زندگی کے اندر محبت کی چاشنی مطلوب ہے دلداری دل جوئی یہ مطلوب ہے پسندیدہ ہے حضرت عارشہ فرماتی ہے کہ حضور ہمارے ماں بیٹھے ہوتے تھے پیار محبت کی باتیں ہوتی تھیں جو ہمارا تصور خشک زاہد خشک کا ہے حضور کی آئلی زندگی اس طرح کی نہیں تھی بلکہ اس میں باہمی محبت کا دل جوئی کا یہ سارے معاملات جو ہے و کمال موجود تھے اس کی بنا پر کسی بیوی کا کوئی طرز عمل کسی وقت ایسا ہو جانا جس کو ہم شوخی کے لفظ سے تعبیر کریں یا یہ کہ اگر بہت ہی محتاط رہنا ہے تو غیر محتاط رویہ ہو جانا یہ گویا کہ یہ بالکل قرین قیاس ہے یہ معی دیاس نہیں ہے لیکن یہ چیز بھی در حقیقت ایک حد تک تو ہو سکتی تھی جو گوارہ کی جا سکے لیکن ایک معاملے میں جو طرز عمل سامنے آیا ہے وہ ایسا تھا کہ جس پر گرفت کی جا رہی ہے پہلے گرفت کی گئی حضور پر یا نبیما تو حرما کا تب تھی مردہ آتا از اب یہاں پر گرفت ہو رہی ازواج متحرات پر کہ حضور کی نرمی کی وجہ سے شفقت کی وجہ سے رافت و رحمت کی وجہ سے پیار محبت کی وجہ سے ان میں اگر کچھ انداز ایسا ہو رہا تھا جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ناز والے نیاز کیا جانے اب ایک انداز ہوتا ہے بیوی کا بیوی کسی وقت جو ہے ناراض بھی ہو جاتی ہے شوہر سے کبھی کوئی آپس میں جس کو آپ روس جانا کہتے ہیں روٹ جانا یہ بھی ہو جاتا ہے یہ آخر گھریلو زندگی میں سارے معاملات ہوتے ہیں شوہر اٹھ گیا ہے یہ کبھی بیوی جو ہے کسی درجے میں کوئی چیز جو ہے وہ گرا گزری ہے تو طبیعت میں اس کے وہ رد عمل پیدا ہو گیا یہ نارمل معاملات ہیں انسانی زندگی کے اور ہمیں حضور کی زندگی کو بھی اسی پر رکھنا چاہیے کہ آپ نے ایک مکمل انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کی مکمل ترین انسان یعنی انسان کے جو بھی تقاضے ہو سکتے ہیں بھرپور طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت متحرہ میں نظر آتے ہیں بلکہ یہاں میں اشارہ کر دوں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ میرا جو اس جمعے کو مضمون چھپا تھا کل ہی اس میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے نوائے وقت میں کہ انہوں نے کچھ اقسام بیان کی ہیں لوگوں کی یہ تو چونکہ میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بات بازیں کر چکا ہوں لہذا اس میں مجھے اس وقت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ انسانی شخصیت دو شخصیتوں کا مجموعہ ہے ایک اس کا روحانی وجود ایک اس کا حیوانی وجود شاہ ولی اللہ نے اس کے لیے ملکیت اور بہیمیتی الفاظ استعمال کیے ملک فرشتہ ہمارا روحانی وجود جو ہے وہ گویا کہ ملکیت ہے ہمارے اندر اور ہمارا جو حیوانی وجود ہے بہیمیت بہائم کہتے ہیں حیوانوں کو تو گویا کہ انسان میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں ملکیت اور بہیمیت اور شیخ سادی کا شعر میں نے وہ اپنے اس کتاب کے میں بھی لکھا ہے عظمت سوم میں اور بارہ بیان بھی کیا ہے کہ آدمی زیادہ ترفا است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ انسان جو ہے آدم زاد یہ عجیب معجون ہے معجون مرکب ہے اس میں فرشتہ بھی موجود ہے حیوان بھی موجود ہے تو ملکیت بھی ہے بہیمیت بھی ہے تو شاہ صاحب نے انسانوں کی قسمیں بیان کی ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کی ملکیت بڑی قوی ہوتی ہے لیکن بہیمیت کمزور ہوتی ہے یہ لوگ بھی دنیا میں کوئی زیادہ کام نہیں کر سکتے نیک تو ہوں گے جب ملکیت ہے فرشتہ فرشتے ہونے کا پہلو غالب ہے تو نیک تو ہوں گے لیکن کوئی کام کار ہائے نمایاں نہیں سر انجام دے سکتے ایک وہ لوگ ہیں جن کی بہیمیت بہت قوی ہے ملکیت جو ہے وہ بہت کمزور ہے تو وہ تو پھر حمانی سطح پر زندگی گزاریں گے وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو ادب سے اب مارا غالب رہے گا کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہ دونوں ہی پہلو کمزور ہوتے ہیں وہ گویا کہ نہ اس پہلو سے نمایاں ہوں گے نہ اس پہلو سے نمایاں ہوں گے دنیا میں کام کسی نے اگر کیا ہے تو وہ جن کی ملکیت بھی قوی ہو بہیمیت بھی قوی ہو یہ درحقیقت مرکب ہے یہ سواری ہے جس پر کہ ہماری روح سواری کر رہی ہے گھوڑا اگر کمزور ہے تو راکب غریب کیا کرے گا راکب بھی قوی ہو اور گھوڑا جو ہے مرکب جو ہے وہ بھی قوی ہو تب ہے کہ جو شہ سوار جو ہے وہ اپنی شہ سواری کا مظاہرہ کر سکے گا البتہ ملکیت کو حاوی ہونا چاہیے بہیمیت پر وہ قابو یافتہ ہو وہ پوری طریقے سے اس کی لگام جو ہے اس نے اپنے قابو میں رکھی ہوئی ہو اس کے اشارے پر وہ گھوڑا دوڑتا ہو لیکن گھوڑا اپنی جگہ پر طاقتور ہونا چاہیے اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے عرض کیا تھا آپ کے اندر یہ دونوں پہلو بہت قوی تھے اور اسی لیے آپ نے ایک مکمل اور بھرپور انسان کی زندگی گزاری ہے اس دنیا کے اندر جو گزاری ہے اسی اعتبار سے آپ کی خانگی زندگی کا معاملہ ہے اور اس میں آپ کی نرمی اور شفقت کی وجہ سے جو ازواج متحرات میں اور بالخصوص یہ دو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان میں کچھ یہ پہلو جو ہے ذرا زیادہ جسارت یا جرت کہہ لیں اس میں کبھی میں خیال میں شوخی کا لفظ تو جو ہے کوئی بہت زیادہ سخت نہیں ہے اگرچہ یہ کہ حضور کا معاملہ ہے اب زبان لڑکھڑاتی ہے کہ ہم کیا لفظ استعمال کریں ازواج متحرات کی شان میں کیا لفظ استعمال کریں لیکن بہرحال جو واقعہ ہے اس میں یہ کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کے لیے قرآن مجید نے آخر اتنے اہتمام کے ساتھ بات بیان کی ہے اس میں ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ تو اب نشست میں بیان ہوگا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے لغت کا مسئلہ ہے اور لغت ہی کا نہیں ہے اس سے در حقیقت کچھ لوگوں نے بڑی بنیاد بنا لیا ہے ازواج متحرات کی شان میں گستاخی کرنے کے لئے اور وہ خاص طور پر اہل تشیوں کا معاملہ ہے جنہیں ازواج متحرات سے تو ایک طرح کی قد ہے سوائے حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ ویسے تو اگرچہ میرا اپنا خیال بھی یہ ہے کہ تمام ازواج متحرات نے بلند ترین رتبہ حضرت خدیت القمرا کا ہے بلکہ جو مقام مردوں میں حضرت صدیق اکبر کا ہے ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ وہی مقام خواتین میں حضرت خدیجہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے ان کے نام کا جز بن گیا ہے خدیجۃ القبرہ قبرہ اکبر کا منس ہے صدیق اکبر اور صدیقت القبرہ لیکن یہ کہ بہرحال باقی ازواج کا اپنا اپنا مقام ہے حضرت عائشہ کا بہت بلند مقام ہے فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہے معلمہ امت ہیں وہ اور قائلی اور خان کی زندگی سے متعلق تو شریعت کے سارے احکام جو ہیں اکثر و بیشتر انہی سے مرگی ہیں اور پوری امت کی گویا کہ وہ معلمہ ہے لیکن یہ کہ اہل تشیعوں کو چونکہ حضرت عمر سے بہت شدید قد ہے تو حضرت حفصہ سے بھی اتنی ہے حضرت عائشہ چونکہ حضور کی بہت محبوب بیویوں میں سے تھی اور حضرت فاطمہ حضور کی صاحبزادی ہیں اور یہ ہو جاتا ہے عمر کا زیادہ فرق و تفاوت ہے نہیں تو کچھ نہ کچھ معاملہ گھریلو معاملات کا ہر انسان کو تجربہ ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں فرکشن پیدا ہو جاتی ہے وہ تھی موجود اس بنا پر حضرت عائشہ سے بھی بہت دشمنی ہے لیکن یہ کہ وہ تو بعد میں آئے گا اس وصرف یہ ترجمہ کر لیجیے وہ اسرم نبی الٰ و الاباغ ازبا جی حدیثہ اور یاد کرو جب کہ بطور راز بتائی ایک بات نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو ایک کو فلما نبات بات میں ہی وہ اللہ علیہ جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اس بات کو راز کو راز نہیں رکھا فاش کر دیا اور اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس پر مطلا فرما دیا ازہر اللہ علیہ اللہ نے وہی کے ذریعے سے نبی کو بتا دیا کہ آپ نے اپنی فلاں زوجہ کو محترمہ کو جو راز بتایا تھا وہ راز انہوں نے فاش کر دیا ہے اور وہ راز کسی اور سے وہ راز کی بات کہہ دی ہے آر ابان باز تو حضور نے اب ذرا ایک طرح سے جواب طلبی کے انداز میں جتلا دیا جتلا دینا یہ بڑا صحیح ترجمہ ہے جتلا دی کچھ بات کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے یہ بات راز نہیں رکھی راز فاش کر دیا ہے لیکن پوری بات نہیں کہی اس کا کوئی جز تھا اس کو واضح کر دیا کہ ہمارے علم میں آ ہے کہ یہ بات جو ہے تم سے راز رکھا نہیں جا سکا تم نے اس راز کو افشا کر دیا ہے لیکن آر امباس پوری بات بھی نہیں یہ بھی حدور کی شخصت ہے کہ بہت زیادہ شرمندہ کرنے کی کوشش نہیں بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ اشارہ کر دیا کہ غلطی تم سے ہوئی ہے میں نے تم سے ایک راز کی بات کہی تھی تم نے ذرا اس کا ایک پہلو جو ہے اپنی نے نمایاں کر دیا کہ یہ تم نے فاش کر دیا ہے فلما نبا ہا جب انہوں نے اپنی ان زوجۂ محترمہ کو بتا دیا جتلا دیا کہ یہ بات جو ہے تمہاری طرف سے یہ راز فاش ہو گیا ہے قالت من امبا کہا تھا بجائے اس کے کہ شرمندگی کی کیفیت ہوتی اور ایک معذرت خہانہ انداز ہوتا اور اس پر یعنی معافی طلب کی جاتی فوری روش ایک تو یہ ہو سکتی تھی ایک یہ ہے وہ انداز جسے کسی درجے میں شوخی بھی کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں ناز کا انداز بھی کہہ سکتے ہیں وہ ناز والے نیاز کیا جانے کہ انہوں نے کہا من امبا کا آپ کو کس نے بتایا یہ اب اس میں یہ فوری رد عمل بھی ہو سکتا ہے کہ فوراً گمان ہوا ہو کہ میں نے جن کو بتا دیا تھا اور آگے چل کر واضح ہو جائے گا کہ وہ دوسری زوجہ محترمہ ہی کو بعد بتائی یعنی راز کی بات غالب حضرت حفصہ کو بتائی گئی جو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہہ دی یا حضرت عائشہ کو بتائی گئی جو انہوں نے حضرت حفصہ سے کہہ دی یہ میں تفصیل سے بعد میں اگلی رشست میں عرض کروں گا لیکن بجائے اس کے معذرت خانہ انداز ہوتا انہوں نے سوال پلٹ کر یہ کیا حضور سے من امبا کہا تھا آپ کو کس نے بتایا یہ عالیم الخبیر اس میں ذرا انداز اب ناراضگی کا بھی ہے غذب کا ہے خشناک انداز ہے حضور کی طرف سے مجھے بتایا ہے اس میں جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر شہ سے باخبر ہے نبانی العلیم الخبیر بارک اللہ لي و لکم القرآن العظیم و نفانی ویا کم بلآیات الحکیم